جی اور بتائیے وقار الفاح میں مفتی اعظم صاحب نے سفید اماما کو سنت کہا ہے اور دوسرے رنگ کے اماما کو سنت شمار نہیں کیا جی جبکہ یہ سنا ہے کہ نبی پاک نے کالا امام بھی باندھا ہے مگر سنت صرف سفید ہے جبکہ دیگر علماء جیسے مفتی احمد یارخان امی صاحب اور فیض احمد صاحب نے کالا اور ہرے کو بھی سنت لکھا اس اخراف کی وجہ کی ہوا یہ جی اصل میں حضور علیہ السلات و سلام نے ہمارے یہاں تو رنگوں پر بھی جنگ جاری کیسا اماما ہونا چاہیے بھائی بازا اماما ہو اس میں کیا مطلب تو حضور علیہ سلاۃ والسلام نے سیاہ امامہ بھی باندھا اور فتح مکہ کے دن حضور علیہ سلاۃ والسلام نے سیاہ امامہ باندھا شاہ عبدالحق الحق محدودی دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام کرتے ہوئے مدارج نبوت محرم وہ اصل میں ایسی کالی چادر تھی جو حضور اڑتے تھے اس دن آپ نے چادر کو بطورے امامہ باندھا اور وہ چادر تھی کالی سیاتی وہ ٹھیک اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے یہ جو نارنگی قسم کا رنگ ہے یہ بھی حضور علیہ السلام نے باندھا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا سفید رنگ زیادہ پسند تھا حضور علیہ سلاۃ والسلام کو شاہ عبد الحق محدودی رحمت اللہ علیہ نے کتاب اللباس پر ایک پوری کتاب لکھی جب وہ نایاب ہو گئی اس کو بھی الحمدللہ ہماری ہمارے یہاں کارادر سے چھپی پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا اور آج سے کوئی سو برس پہلے شیخ موقع کی ہندوستان میں کتاب چھپی تھی اور اس کو ضیاء لباس کے نام سے اس کتاب کو چھاپا گیا اس میں یہ سارے معاملات ہیں اس نے کیسے کپڑے پہنے کون سے رنگ پہنے شیخ موقف نے ہرے رنگ کے امام پر کا احیانن کبھی حضور نے حرابی بھی باندھا ٹھیک ہے ایک بات یہ وہ جو آپ نے حوالہ دیا کہ مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کے پاس وقار الفتاوا ہے تو اس کو پڑھیے ہم تو برسہ برس ان کی صحبت میں رہے اس فتح کو پڑھیے تو ان کا نقطۂ نظر یہ تھا ایک تحریک ہے جس کا نام ہے دیندار انجمن یہ حیدرآباد دکن سے نکلی اور اس کے بانی کا نام تھا محمد صدیق دیندار یہ گمراہ تھا مرزا غلام احمد ایک خلیفہ تھا نور الدین اس کے مرنے کے بعد یہ نور الدین سے جا کر کے بیت ہوا میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں حیدرآباد دکن کا ہوں. ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں تو اس نے کیا کیا کہ ایک پنجہ اس نے چمڑے کا کٹوایا جیسے ہاتھ ہوتا ہے نا یہ ہاتھ تو ہمارے بزرگ کہتے تھے میں نے کتاب میں نہیں پڑھائے ہے یہ اپنے پشت پر اس نے باندھ لیا سوتا بھی اسی طریقے سے تھا بیٹھتا بھی اسی طریقے اس کو نہیں نکالتا تھا وہ چپکا رہا اس کے بعد میں نہیں سال چھ مہینے کے بعد اس نے ہاتھ نکالا وہ چمڑے کا تھا وہ اب ہاتھ کا نشان بن گیا پشت پر صبح اٹھ کر کہنے لگا حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے میری پشت پر ہاتھ رکھ کے اپنا نائب بنا دیا مجھے اب لوگ آئے جو کمزور عقیدے کہتے تھے وہ کرتا اٹھا کر کے دکھائے پتہ چلا کہ پنجہ بنا ہوا ظاہر ہے اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوگا لوگ یقین کر گئے کہ بھائی باقی ہے تو حضور علیہ السلام کرنا اس نے اپنی ایک تحریک بنا لی جس کا نام تھا انجمن دیندار اب تو لوگ بالکل ختم ہو گئے نیو کراچی میں ان کی ایک مسجد ہے ایک ان کا سہ ماہر نکالتا انجمن دین دار کبھی کبھی مجھے بھی ملتا ہے وہ اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے کورنگی ساڑھے تین نمبر این ایریا ان کا اس وقت پورے پاکستان کا لیڈر ہے سعید بن وحید اگر زندہ ہو تو اس کو ہی میں جانتا ہوں سعید بن وحید اس کا جناب لیڈر ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہے اور کورنگی ایریا میں وہ رہتا ہے ایک مکان میں اچھا اب وہ ان کا شعر یہ تھا کہ ہرا امامہ باندھتے تھے ایک ان کے پاس بستہ بھی ہوتا تھا یہ سنسکرت کے بڑے ماہر ہوتے تھے اور عیسائیوں سے متعلق بڑی ان کے پاس اس سٹی تھی کہ عیسائیوں سے مناظر وغیرہ کرتے تھے یہ تو مفتی وکارود صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے لوگ ہرا امامہ باندھیں گے تو دیندار انجمن والے کہیں کہ یہ دیکھو یہ کتنے ہمارے ماننے والے ہو گئے کتنے ہمارے چاہنے والے ہو گئے اور ایسا ہوا بھی جس زمانے میں دعوت اسلامی کا اجتماع قرنگی ساڑھے 3 نمبر میدان میں ہوتا تھا تو اس وقت بہت بڑا ان کا مجمع ہوتا تھا جب وہاں یہ ہوا اور سب ہرے امامے باندھ کر کے جب گئے تو باظاب تو سید بن وحید نے ایک پوری نظم لکھی اس پر ہرے امامے پر اور اس میں یہ بتایا جیسا کہ مفتی صاحب کو خدشہ تھا یہ دیکھو ہرے امامے والے کتنے ہیں جدھر دیکھو ادھر ہی ہری ہریالی ہے اس نے ہرے امامے کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا تو مفتی صاحب کا خدشہ جو ہے وہ بالکل صحیح نکلا کہ بھئی یہ لوگ اس طریقے کا وہ کریں گے اب وہ تقریباً مفقود ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور اب تو میرا خالد شاز و نادن کوئی ورنہ وہ میمن مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے بیان کرتے ہم نے تو غیروں کو منع کر دیا تو بھائی دیکھیے یہاں کوئی دیندار انجمن کا سلسلہ ہے میں آپ کو اس لیے زیادہ جانتا ہوں میں رہنے والا ہی حیدرآباد دکان کا اس لیے مجھ سے تو آپ ٹسل مت لیں تو ہماری مسجد میں نہیں آتے اس بنا پر مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر امامے کے متعلق فتویٰ دیا یہ اس کے اسباب تھے